الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کی شرح جاری ہے بے توفیق اللہ تعالی اور آج اس کی حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو ستر شروع ہوتی ہے جس کے راوی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عن اس امت کی عظیم محدث پانچ ہزار پانچ سو سے زائد احادیث کے راوی جو ان کے لیے بہت ہی اونچے شرف کی علامت ہے جن کی محبت جزو ایمان ہے کیونکہ ایک بار ہی نے دیکھ کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ احب ابدہ بحب ہوں الباد اے اللہ اپنے اس بندے سے اور اس کی والدہ سے محبت کر یعنی بحریرا اور اس کی والدہ اور ان دونوں کو بحریرا اور اس کی والدہ کو جو تیرے مومن بندے ہیں ان کا محبوب بنا دیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جس شخص کو اپنے ایوان کی سلام تھی منظور اور مطلوب ہے وہ ابو حرا سے محبت کرے اس کی والدہ سے محبت کرے یہ دعوی ایمانی کی صداقت کی ایک نشانی اور اگر ابو حرا کے تعلق سے دل میں کوئی میل ہے یا پھر کسی قسم کی غلط بات چھوائی ہوئی ہے تو یہ چونکہ اب وغیرہ کی محبت کے منافع ہوگا تو بندے کی ایمان کی سلامتی بھی ختم ہو جائے گی بالکل ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آیت الایمان حب النصار آیت النفاق بغض الانصار انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور انصار صحابہ کا بغض نفاق ہے یعنی ایک مومن انصار صحابہ سے محبت کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو وہ منافق ہوگا اللہ تعالی ہم اس عظیم صحابی سے سچی محبت کی توفیر عطا فرمائے یہ اس عظیم حدیث کے راوی کیونکہ یہ عظیم حدیث قیامت کے دن نبیل اسلام کی شفاعت کے تعلق سے ایک بالکل مرکزی قاعدہ اور اصول بیان کر رہی ہے اور نبی نوین اسلام کی شفاعت یہ ہم جیسے گناہ کا روز قیامت ایک بڑا مضبوط سہارا ہے اس لیے اسے دس پر غور بھی کرنا چاہیے اور جو اس کے تقاضے سامنے ہاں آ رہے ہیں انہیں بھی پوری قوت کے ساتھ اپنانا چاہیے یہاں در حقیقت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ اسلام سے ایک سوال کیا فرض بخل تو یارسول اللہ میں نے عرض کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شفاتی کا عمل کا وہ کون ہیں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ باسعادت ہوگا اسعد الناس جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ سعادت اور شرف کا حامل ہوگا کیسے بے شفایتی کا جو عمل آپ کی شفاعت سے فائد یاب ہو کر آپ کی شفاعت کو حاصل کرنے والا خوش نصیب انسان کون ہو گا یہ بڑا قیمتی سوال ہے اور اس حدیث نے شفاعت کے تعلق سے وہ ضروری قاعدہ بتا دیا اصل بتا دیا جس کے بغیر شفاعت کا حصول ناممکن ہے نبی علیہ السلام کو اس سوال کا انتظار تھا کہ یہ سوال ہونا چاہیے اور سوال ہی ہو تاکہ اس کا جواب دیں اور آپ کو دل میں ایک امید تھی کہ اگر یہ سوال کسی نے کیا تو وہ ابو ہریرا ہوگا رضی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی البی اسلام جانتے تھے کہ ابو ہریرا طلب حدیث کے بڑے حریص ہیں حدیث کے سب سے اونچے طالب علم میں جن کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث سننے کا شوق ہے اور اگر کبھی نبی علیہ السلام حدیث بیان نہ کر رہے ہوں تو سوال کرنے کا تاکہ بذریعہ سوال آپ کے فرامین معلوم کیے جا سکیں کہ نا بڑا قیمتی سوال کہ آپ قیامت کے دن اس خوش نصیب انسان کی شفاعت کریں گے ہمیں کیسا بننا چاہیے کہ آپ کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے رسول رسم نے کیا فرمایا لقت زنن تو یہ اب ہو رہا میرا بھی یہی خیال تھا یہی سوچ تھی اللہ یس علنی انحاد الحدیث احد المین کا کہ تجھ سے پہلے اس حدیث کا مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا تو پہلے سوال کرے گا کیوں لمار آئی من مین پھر اسی الحدیث کیونکہ میں آپ کی طلب حدیث کے حرص کو جانتا ہوں بڑے آپ حریث ہیں شوقین ہیں آپ کا ذوق اور آپ کا شوق طلب حدیث بھی جانتا ہوں میں یہ ذوق آپ کے اندر کوٹ پوٹ کے بھرا ہو اور واقعی نبیر اسلام کے حدیث کے حضول کا بہت ہی شوق تھا دنوں کے دن آپ کس طرح گزارا کرتے تھے کھائے پیئے بغیر اور بھوک کی وجہ سے اگر کبھی کوئی خوشی کا دورہ پڑ جاتا کبھی پڑے ہوئے ہیں تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ابو ریرا مجنون ہو گیا پڑھتے مجھے جنون کوئی نہیں تھا وہ تو بھوک کی وجہ سے بے حوشی اور کمزوری ساری ہو جاتی السلام گھر میں ہوتے تو چوکٹ بھی آ کے بیٹھ جاتے چونکہ آپ کی ہر بات دین ہے تو ممکن ہے گھر میں آپ کو بات ارشاد فرمائیں اور میری کان تک وہ پہنچ جائے اور اس عزیز سے میں محروم نہ رہوں اس قدر شوق اور اللہ کے رسول سے اسی شوق کی گواہی دی اور بولے نا تم نے یہ سوال کیا اور مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال کرو گے سب سے پہلے میں تمہاری حر سے حدیث کو جانتا ہوں اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تمیزات کو جانتے تھے کس صحابی میں کون سی صلاحیت ہے کس صحابی میں کون سی صلاحیت ہے اور آج آپ نے گواہی دی کہ حدیث کے سما کا شوق اور حدیث کے حرض کا شوق حدیث کو سننے اور آگے روایت کرنے کا شوق سب سے زیادہ ابو حیرا رہ ہیں یہاں صحابہ کے رجحانات کو ذہنی میلانات کو جانتے تھے ان کی صلاحیتوں کو جانتے تھے جیسے ایک حدیث میں نبیر اسلام کا ارشاد ہے ان ارحم امت ہی امت یا وہ میری پوری امت میں جو ارحم انسان ہے سب سے زیادہ نرم دل رحم دل و ابو بکر ابو بکر صدیق رض مرشد عمر عمر اور سب سے سخت عمر بن خطاب ہے اللہ کے دین پر سخت کفار کے مقابلے میں سخت عمر بن خطاب ہے کہ اسد قمر حیا عثمان اور سب سے سچا حیاء دار عثمان ہے سب سے سچی حیا وہ ہوتی ہے جس میں حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو کوئی گناہ سامنے آئے اللہ کی حیا آ اللہ کی شرم آ اور اللہ کے خوف سے خوف سے تھر تھر کانپ اٹھے اس گناہ کو چھوڑ دے یہ سچی حیا ہے سب سے سچی حیا اس معنی گنی میں پر ایک حدیث میں اقضا معاہی اور سب سے زیادہ فیصلے پر عبور جناب علی رضی عنہ اس طرف صحابہ کی تمیزات کو جانتے تھے یہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے ابو بیدہ بن جراہ کے بارے میں وہ میری امت کا سب سے بڑا امین انسان ہے امانت دار ابی اب نقاب کے بارے میں فرمایا اخرم نے کتاب اللہ یہ سب سے بڑا وہ کتاب اللہ کا قاری تو آج اب کے بارے میں میں پڑھا من حر سے کاگر حدیث کہ تم حدیث کے سما کے بڑے حدیث ہو یہ سوال بڑا قیم تھی اب تک مجھ سے کسی نے کیا نہیں مگر میری سوچ یہ تھی اگر کسی نے یہ سوال کیا تو وہ ابو حریرا ہوگا یہ حدیث ابو حریرا کی فضیلت اور منقبت کی ایک زبردست دلیل ہے ان کا تعلق الحیث ظاہر کرتا ہے اور جو حدیث کا طالب ہوتا ہے بڑا اس کے لیے شرف ہے اونچا مقام اور مرتبہ نبی علیہ الاسلام نے صفان بن عصال سے فرمایا تھا مرحب بطالب العلم وہ حدیث سننے کے لیے گئے تھے فرا کہ مرحبا ہو طالب علم کے لیے جو حدیث کا طالب ہے نبی علیہ اسلام اس کے لیے خوش آمدید فرما رہے مطالف کوئی بھی ہو قیامت تک آنے والے کے لیے یہ حذیث ایک سند کی حیثیت رکھتی تو نبی اسلام کو کوئی انتظار تھا کہ یہ سوال ہو کہ آپ کن خوش نصیب انسانوں کی شفاعت کریں گے یہ دین کی رحمت اور برکت شفاعت ہم جیسے گناہ کا سہارا اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس بعض صحابہ آتے تھے اور آ کر اپنی شفاعت کا تقاضا کرتے کہ آپ ہماری قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا جیسے حدیث انس رضی اللہ عنہ ترغیب و ترغیب میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا فرمایا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کروں گا تو جناب انس نے سوال کیا کہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ملوں گا کہاں آپ کو پاؤں گا تاکہ آپ کو مل کر یہ وعدہ آپ کو یاد دلاؤں فرمایا کے تین مقامات ہیں کسی ایک مقام پر میں تمہیں مل جاؤں گا ایک تو سراج پھلے سراج کے پاس وہ این میزان اور جہاں لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے اور تیسرا ان حوض اپنے حوض کوثر کے پاس ان تین مقامات میں کسی مقام پر مل جاؤں گا حوض کوثر اس لیے کہ وہ آپ کا حوض ہے اس سے آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو جام بھر بھر کے پلانے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ شرف آف رما دیں پل سراط کا اور میزان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں بڑے گمبھیر مقام ہے دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے یہ میزان ہے میزان سے نتیجہ نکلا چلو پل, پل پہ چڑھ جاؤ اس پل کا ذکر اگلے باب میں آ رہے یہ جناب انس مالک کی حدیث کا خلاصہ انہوں نے صدا کی کہ آپ میری سفارش کیجیے گا اور اس قسم کا سوال اور بھی صحابہ سے مروی جیسے ابو مسعشری سے ابو میدہ بن جرا سے کہ انہوں نے بھی نبیر اسلام سے شفاعت کا مطالبہ کیا اور آپ نے وعدہ کیا اب شریعت کی سوچ کیا ہے یہ تو صحابہ کوئی نہ کوئی آتا ہے شفایت کا مطالبہ کرتا ہے شفاعت کی صدا کرتا ہے اور آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو کیا یہ شفاعت صحابہ کے دور تک محدود ہے جو لوگ بعد میں آئیں گے اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات کہاں ہوگی وہ شفاعت کا سوال کیسے کریں گے تو جناب اشارے کی خواہش اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا اصل اور قاعدہ اور قانون سامنے آ جائے شفاعت کے لیے کہ جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا چاہے وہ صحابی ہو یا صحابہ کے دور کے بعد آئے اب یہ،, یہ مطالبے نہیں بلکہ یہ قاعدہ جو اس قاعدے کی پابندی کرے گا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا چنانچہ آپ نے جواب دیا کہ اسعد الناس بھی شفایتی یام من قد الہ الا اللہ خالص کہ سب سے خوش نصیب اسعد الناس سب سے خوش نصیب بے شفایتی میری شفاعت کے ساتھ میری شفاعت کو پا لینے کے ساتھ خوش نصیب انسان کون ہوگا من قد اللہ الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور کیسے کہا کس شرط کے ساتھ خالص من قلب ہی اپنے دل سے بالکل خالص ہو کر اس کا دل خلوص سے بھرا وہ میری شفاعت کا مستحق پتہ چلا کہ لائے رحم اللہ کا قول ضروری ہے خالی دل سے تصدیق کافی نہیں خالی دل سے تصدیق کرنا کافی نہیں ہے منقول جس نے یہ کہا اور آگے منقلبے ہی کی شرط بھی یعنی قلبی تصدیق بھی ہے اور زبان سے اس کلبے کی ادائیگی بھی ہے لیکن دل سے تصدیق کیسی خالص منقلب ہی بالکل دل سے خالص ہو کر خالص کا معنی کیا کہ؟, کہ دل خالص ہو پاک ہو ہر ملاوٹ سے کفر کی ملاوٹ ہے شرک کی ملاوٹ ہے نفاق کی ملاوٹ ہے ریاکاری کی ملاوٹ ہے ان ساری ملاوٹوں سے پاک ہو شک و شبہ کی ملاوٹ ہے جھوٹ کی ملاوٹ ہے جہالت کی ملاوٹ ہے لا اللہ, اللہ اس کو جاننا بھی ضروری ہے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے اس کا علم اور معرفت بھی ضروری ہے اور اخلاص سے کامل بھی ضروری ان شرائط کے ساتھ لا لاہے رٹائے الفاظ نہیں ہیں بس پڑھ لیے نہ ماننے کا علم نہ مفہوم کا علم نہ اس کے تقاضوں کا علم نہ اس کی شرائط کا علم یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی جو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے پوری کائنات کا خالق مدبر اس کی گواہی معمولی گواہی تو ضروری ہے کہ یہ گواہی ان ساری شرائط کے ساتھ جو بندہ اس طرح آئے گا اس نے اس کلم کی گواہی دی ہو اور گواہی خالصاً دی ہو بالکل پاک ہر ملاوٹ سے پاک شرف کے ملاوٹ ہے کفر کی نفاق کی ریاکاری کی کزم کی شب و شبہ کی جہالت کی میں نے اس کلم کو ایسا اقرار کرے کہ علم اور معرفت ہو جہالت نہ ہو تصدیق ہو تقریب نہ ہو اخلاص ہو کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو شرک یا ریاکاری کی اس طرح ہے قیامت کے روز تو بندہ خوش نصیب ہے جس کی میں شفاعت کروں گا اس کلمے کے ساتھ ایسا اس کا لازوال تعلق ہو یہ سارے میں سے پاک اور یہ تعلق ایک دو بار کا نہیں بلکہ یہ تعلق تا حیات ہو یہ تعلق زندگی بھر رہے اور اسی مخلصانہ تعلق پر موت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث اس احمد وغیرہ جانے جن نے فرمایا کہ لکھنے نبی میں تو ہر نبی کے لیے ایک دعا تھی جس کی قبولیت یقینی تھی اللہ نے ہر نبی کو دعا دی کہ دعا کر لو تو میں قبول کروں گا قد دعا حایا ہر نبی وہ دعا کر چکا کہ میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مجھے بھی عطا رہا جی کہ تم بھی دعا کر لو اور دخل تو گاڑی تھی میں نے وہ دعا دنیا میں کی ہی نہیں اس کو ذخیرہ کر لیا سنبھال لیا ہے قیامت کے لیے وہ دعا قیامت کے دن کروں گا اس کا حق قیامت کے دن اللہ تعالی سے طلب کروں گا کس صورت میں شفاعت اللہ امتی اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور خام کو خوش نہ ہونا اگلی بات سنو بھائی نا تم ماتا مین امت ہی لا عشر کو بلّہ اور یہ سفاش صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی ہر ایک کو نہیں صرف ان لوگوں کو جن کی موت توحید خالص پر آئے ان کی زندگی کا ہر لحظ توحید پر گزرے اور جب آخری وقت آئے موت کا تو وہ توحید پر ہوں توحید خالص پر ہوں ان کا حق تم جو چاہے باتیں کرتے رہو نبی کی شان میں رسیدے کہہ دو اور, اور محفل ملاز منعقد کر لو شفات نصیب ہو جائے یہ کہاں لکھا ہے یہ قاعدہ ضروری قاعدہ نبی علیہ السلام نے یہ جو ہے کو اپنی امت کے لیے ایک عظیم نعمت قرار دی جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی اس سے افضل اللہ نے مجھے دیا کہ قیامت کے رول اپنی امت کے لیے شفایت دے دی, دی سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی پوری دنیا کی ہر مخلوقات پر اور مجھے کیا دیا میں نے تو دنیا میں فخر پسند کر لیا مسکینی پسند کر لی مجھے کیا عطا کیا روزِ قیامت امت کے لیے شفاعت اس شفاعت کے ذریعے پیارے فعمبر محمد مصطفی علیہ السلام آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو جنت میں پہنچائیں گے آدھی سے زیادہ مگر قاعدہ وہی وہی نا تم مات من امت لاش کو ملنا ہی شایئا. یہ شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن کی موت توحید پر آئے اور شرک نہ کیا شرک اگر ہو گیا سچے دل سے توبہ کر لے ایسی توبہ کا آئندہ اس طرف نہ لوٹے اسے شفاعت حاصل ہوگی تو پھر بڑا ایک ایک زرعی قاعدہ یہ مقام شفاعت حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ شفاعت کا مقام دے گا آسائیں جب ایسا کا ربو مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے گا اور مقام محمود کی جو بہت سی تفصیلیں ہیں ان میں سے ایک تفصیل یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا درجہ دے گا آپ شافے ہوں گے سب سے بڑے شاف جن کی شفایت کبڑا سب سے بڑی شفاعت حساب و کتاب شروع کرنے کی تاکہ لوگوں کو اس موقف کی شدت سے راحت مل جائے تو آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب ہی نہیں ستر ہزار لوگ ہر ہزار کے ساتھ پھر ستر ہزار اور وہ آپ کی شفاعت سے جائیں گے پھر کچھ ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کا عذاب نہیں حساب ہے مگر عذاب نہیں یہ راحت ہوئی نا اہل موقف کے لیے اور یہ راحت حساب و کتاب سے شروع ہوگی اور حساب و کتاب اللہ کے نبی کی شفاعت سے شروع ہوگی یہ مقامی محمود یحمدہ علیہ الخرون کہ آپ جو یہ شفاعت فرمائیں گے سارے اولین و آخرین آپ کی اس پر تعریف کریں گے کہ یہ مقام آپ ہی کا اللہ کے یہ قرب آپ کو حاصل تو آپ شافر رضا یہ حدیث شفاعت کے لیے ایک عظیم و شان قاعدہ وضع کر رہی ہے کہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے شرک کرنے والوں کا نہیں ان لوگوں کا حق ہے جن کے اندر توحید خالص ہو ملاوٹ سے پاک ہو ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو شرف کی لانت نہ ہو اور ایسی خالص توحید ہو جو کامل یقین کے ساتھ ہو کامل سچائی کے ساتھ ہو کامل تصدیق کے ساتھ ہو کامل معرفت کے ساتھ ہو ایسی خالص توحید ہو تو اللہ تعالیٰ یہ توحید ہمیں عطا فرما دے اس توحید کا فہم عطا فرما دے تاکہ ہم گناہ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق ہو سکیں آگے حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اکہتر یہ روایت جناب عبداللہ عنہ کی روایت سے ہے یہ جی فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علّم نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ انیلا دخولا کہ میں خوب جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا جن اس شخص کو جانتا ہوں جو جب جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے تو سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو سب سے آخر میں اس کے داخلے کی باری آئے گی اس شخص کو میں جانتا ہوں جانتا ہے اس لحاظ سے اس کا قصہ جانتا ہوں بلکہ یہ نہیں کہ اس کے نام کی معرفت یا اس کے قوم قبیلے کی معرفت یہ نہیں ہے بلکہ اس شخص کا میں واقعہ جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا اپنی رحمت سے اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا سب سے آخر میں یہ سب سے آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا فرما کہ راجو لو یوک راجو مینار یہ وہ شخص ہے جس کو جہنم سے نکالا جائے گا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے گا جس کو گھٹنوں کے بل گسٹنا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا ہب ون گڈنوں کے ول گھسٹتے ہوئے فضول اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اظہب فد خد ال جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اس عدیز میں اختصار ہے اگر اس کی تمام عدیضوں کو جمع کیا جائے تو پورا قصہ اس طرح بنتا ہے کہ اس کو نکالا جائے گا اور نکال کر اس کو جہنم کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا حدیث میں تھا کہ اپنے آپ کو سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ پورے محشر میں مجھ سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں کہ میں جہنم سے نکل گیا چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہے اور اس کی تیز جو ایک شدت حرارت وہ چہرے کو جھلسائے گی ربر صرف تیری عزت کی قسم اور سے کچھ نہیں مانگوں گا بس صرف میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اس سے ثابت ہوا کہ کوئی انسان قیامت کے دن اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکے گا اپنی گردن نہیں لا سکے گا اپنا چہرہ نہیں پھیر سکے گا جب تک اللہ کا امر نہ ہو یا اللہ تیری عزت کی قسم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں بس چہرہ میرا پھیر دے جنت اللہ طلب کا چہرہ پھیر دے گا اب وہ سامنے جنت اور وہ قسم خارج ہوگا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا جنت کا ایک درخت اوپر کیا جائے گا وہ دیکھے گا اس کا سایہ دیکھے گا رحمت بھرا تو کچھ دیر تو انتظار کرے گا خاموشی اختیار رکھے گا پھر بول پڑے گا کہ یاد لا مجھے درخت کے قریب کر دلہ سے لگے گا کہ, کہ کس قدر تمہارا رکھ تو کتنا دھوکے بات ابھی تم نے وعدہ کیا کہ اور کچھ نہیں مانگا اور فوراً وعدے کو توڑ دیا کہے گا کہ یا یار لا تجائل نہیں اشکا حلقے کا یاد راہ سارے تیرے بندے میں بھی تیرا بندہ ہوں تو اپنے بندوں میں سب سے بد وقت تو مجھے نہ بنا مجھے اس طرف کے قریب کر دے خیر یہ دو تین بار ایسا ہوگا اور پھر بالآخر وہ جنت کے قریب پہنچا دیا جائے گا اور بالآخر اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ حدیث آگے چل رہی اظہار فتخ ہو جی جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت کی طرف آئے گا پھیا خی چلو الئی تو اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھر چکی اتنی قیمتی جگہ جو مجھ سے پہلے داخل ہوئے انہوں ان جگہ چھوڑی ہوگی کوئی بلڈنگ کو بنگلہ چھوڑا ہوگا جنت تو بھر چکی ہوگی مجھ آنکھیں پہ جانے والوں کو کیا جگہ ملے گی یہ اس کے دل میں خیال آئے گا فکر واپس لوٹے گا فیقول کہے گا یا رب مجھے تو حا میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا میں وہاں کہاں جاؤں مجھے وہاں کون سا ٹھکانا مل سکتا ہے جو مجھ سے پہلے لوگ گئے اتنا قیمتی ٹھکانا اسے ہم نے احادیث پڑھی کہ جنت کی حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی اور اگر ایک جنت کی اور, اور جنت کی حور دنیا میں صرف جھانک کے دیکھ لے تو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سارا علاقہ نور سے منور ہو جائے اندھیرے چھٹ جائیں اور خوشبو سے بھر جائے میرے لیے کہاں جگہ بچی ہوگی سہول جنت اللہ خلو کے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ فعن اللہ کا مسلط دنیا باشرہ جاؤ تمہارے لیے جنت میں دنیا اور دنیا کے برابر دس گنا اور تمہیں عطا کر یہ پوری دنیا اور دس گنا اور یہ ایک حدیث الفاظ ہے کہ او ان نالا مثلہ مسلا انثال دنیا کہ تیرے لیے دنیا اور اس جیسے دس اور عطا فرماتا فیقور وہ کہے گا تسخر و منی او تن حق و منی کہ اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے یا تو مجھ سے ہستا ہے انت الملک جبکہ کہ ملک ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کیوں میرا مذاق اڑاتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے فلقدرعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اسلم یہاں تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ آپ ہنس پڑے حتی بدت نواز حتیٰ کے علیہ اسلام کی جو آخری داڑیں ہیں وہ ظاہر ہو گئے اکثر آپ کا ہسنا تبسم مسکراہٹ تک محدود ہوتا تھا بعض موقع آئے آپ کھلکھلا کے ہسے یہ بھی ایک موقع ہے صحابہ رہتے ہم نے آپ کی داڑیں دیکھ لیں اس قدر آپ کھل کھلا کے ہسے بکانہ یوقال ادنا اہل جنت منزلہ سن چونچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو سب سے آخر میں جا رہا ہے یعنی سب سے نچلا درجہ اس شخص کو حاصل ہوا جس کو زمین کے برابر دس گنا جنت الاٹ کی گئی یہ سب سے کم درجے کا سب سے کم تر درجے پر فائل ہونے والا بندہ جو سب سے آخر میں جائے گا سب سے نچلا اس کا مقام ہوگا سب سے نچلا اس کا درجہ ہوگا تو جو سب سے پہلے جائیں گے سابقین الاولین ہوں گے ان کے لیے کیا شرف ہوگا کیا رتبے ہوں گے اور کیا اونچے دراجات ہوں گے کیا ان کو درجات ولا حاصل ہوں گے یہ سب سے آخر میں جانے والا اور سب سے کم تر جنتی ادنا جنا منزل منزلہ کے مقام کے سب سے نچلا سب سے چھوٹا طرح حدیث پوری ہوئی اس حدیث میں بھی رقاط کے تعلق کے بعد امور ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مسرت کا بیان ہے اور اس سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہستا ہے صفت زح اللہ کی ثابت ہوئی زح کا من ہنسنا کیسا ہستا ہے جیسا اس کے لائق ہے مخلوقات کی طرح نہیں لے سکے مثل ہی شہید اس جیسی کوئی چیز نہیں جب اس کا ہنسنا ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان مگر کیفیت بیان نہیں ہوئی ہنسنا بیان ہوا ہنسنے کی کیفیت بیان نہیں جو بیان ہوا اس پر ایمان ہے اور جو بیان نہیں ہوا وہ اللہ کے سپرد ہے کتنا یہ نفیس عقیدہ ہے نبی رحم کئی حدیث سے اللہ تعالی کی صحفت ہے ثابت ہے ہنسنے کی صفت ثابت ہے اور ایک حدیث میں نظیر اسلام کے صحابی رضین الوقیلی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہستا ہے تو تعجب سے پوچھا نبیر اسلام سے کہ رب تعالی ہستا ہے ید حق وہ ربو نا ربط اعلیٰ ہنستا ہے کہ ہاں تو کہا کہ لنو لن نعدم لن خیرن من رب یدح پھر تو جس اللہ تعالیٰ کی خوبی ہنسنا ہے تو اس کی خیر کی ہمیں پوری پوری امید بلکہ یقین ہے اور کبھی اس کی خیر سے معروف نہیں ہوں گے جس ربط عالیٰ میں ہنسنے کی صفت ہے ہم اس کی ہر خیر کے مستحق ہیں اور کسی خیر سے معروف نہیں ہوں گے پھر اتسخر بندی مذاق اڑانا سخری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے مگر یہ صفات ہے مقابلہ میں سے اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا بدلہ مذاق کے ساتھ اس کو دے گا یس عقید ہو نقید قید یہ لوگ مکر کرتے ہیں میں بھی مکر کرتا ہوں مکر کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے لیکن جب مقابلے کی بات ہوگی مخلوق اللہ کے ساتھ مکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر شہبر قادر ہے اس کے مکر کا جواب مکر کے ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ عاجز نہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر کرے اور اللہ اسی سنیح میں جواب دینے سے قاصر ہے اللہ تعالیٰ قادر اس کی تمام صفات صفات کمال ہے یہ صفات مقابلہ کہلاتی جو خاضر وہ قاضر اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اللہ ان کو دھوکہ دے گا دھوکہ دینا اللہ کی صفت نہیں ہے لیکن صفت مقابلہ میں ضرور اللہ تعالی کو بھی دھوکا دے گا اللہ تعالی اسی طور پہ بدلہ دینے پر قاضر اس حدیث سے اللہ تعالی کی رحمت کی فصل کا علم ہوا کہ جنت کا جو کم سر بندہ ہوگا اس کو اس دنیا جتنی دس دنیا جو جنت میں ملیں گی دس گنا اور جو سابقین ہیں جو اس سے قبل جنت میں داخل ہوئے ان کے لیے کیا مقام ہوں گے کیا ٹھکانے اور مرتبے ہوں گے یقیناً یہ جنت اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے جس کے حصول کے لیے بس چند امور ہیں عقیدہ توحید ہے اللہ تعالیٰ بڑ ایمان ہے نمازوں کی اقامت ہے ارکان خمسہ کی پابندی ہے اور جو بعض اخلاق اخلاق عالیہ جو اللہ کے نبی نے بیان کی ان کی پابندی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ شکانہ عطا فرمائے گا اور اس بار کی جو آخری حدیث ہے جس کے راوی جناب عباس رضی اللہ عنہ الحمد علیہ السلام کے چچا ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی عباس نے اللہ کے نبی کے چچا نے اپنے بھائی ابو طالب کے بارے میں حل نفع تھا ابا طالب ان میں شعیع یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا حدیث اتنی ہے یعنی کامل عزیز کیا مزکور نہیں عباس نے سوال کیا اپنے بھائی ابو طالب کے بارے میں کہ کیا آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا اس معنی میں کہ اس نے آپ کی دنیا میں مدد کی آپ کی حفاظت کی آپ کی کفالت کی ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا تو ان تمام اس کی نیکیوں کے مقابلے میں آپ نے اس کو نفع پہنچایا تو ایمان تو قبول نہیں کیا تھا اور میں نجات ایمان کے ساتھ ہے توحید کے ساتھ تو ہاں میری شفاعت سے انہیں جہنم کا ایک طبقہ جہزہ ملا ہے یہ ویس گدر چکی اور جہزہ میں جو جہنم کی آگ ہے صرف دو قدموں کو چھوئے گی باقی جسم کو نہیں اگر میں شفاعت نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پوری طرح آگ میں ڈوبے ہوتے لیکن میری شفاف سے اللہ تعالی نے انہیں زہزہ مقام پر رکھا تو جنت کا حصول اور جہنم سے نجات یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے توحید خالص کے ساتھ مقید ہے تو اللہ تعالیٰ میں دین اصا فرمائے اور خالص توحید ہر لحظہ ہمارے ہمر کعب ہو اور خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہو سچی اور خالص توحید پر ہو اقول قولی هذا اقولہ بستخر اللہ علیہ ولکم بخر العبانا الحمد للّہ رحب العالمین